العقد والحل الأول نظم المنصور والثاني نصر المنظوم فالأول نحو والظلم من شئ من نفوس فإن تجد زاعفة فلعلة لا يظلم عقد فيه قول حكيم الظلم من افضل سبا انسد انہدا تم القد وقد کا مانا ہے باندھنا حل کا معنی ہے کھولنا تو یاد رکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور عقد کہتے ہیں کہ نثر ہو نثر بھائی یعنی کلام منصور جو ہے اس کو منظوم کر دینا نظم بنا دینا اسے اسے کون سی صورت دے دینا اشعار کی صورت دے دینا عام کلام کو اس کو کہتے ہیں آخ تو دیکھیے یعنی باندھنا عام کلام کو کس صورت میں باندھ دیا گیا شعر کے صورت میں باندھ دیا گیا اور حل اس کا عقت ہے بھائی حل کا معنی کھولنا کھولنا <خخ> <خخ> <laughs> یعنی ایک بات جو شعر میں کہی گئی تھی اس کو کھول کر نسر کی صورت میں بیان کر دینا بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی العق الحلو الاول نظم المنصور اول یعنی عقد جو ہے وہ نظم المنصور وہ منصور کلام کو منظوم کرنا ہے نثر المنظومی اور دوسرا یعنی پھل جو ہے وہ نثر المنظومی منظوم کو منصور کر دینا نثر بنا دینا اسے فالاول پہلے کی مثال نحو پہلا یعنی عقد جس میں کیا کیا گیا نصر کو اس میں بدل دیا گیا نظم میں پرو دیا گیا وَالظُلْمُ من شِیَ مِنْ نُفُوسِ فَإِن تَجِدْ ذَعِفَةٍ فَلِعِلَّتِ اللَّا يَظْلِمُ وَالظُلْمُ مِنْ شِیَ مِنْ نُفُوسِ شیم جمع ہے شیمتن کی اور شیمتن کہتے ہیں عادت کو اور خصلت کو وہ ظلم و من منشی منوفوسی اور ظلم کرنا یہ نفسوں کی طبیعت میں سے ہے ظلم کرنا نفس نفسوں, نفسوں کی طبیعت میں سے ہے فعن تَجِدْ زَاعِفَتٍ پس اگر تو پائے کسی عفت والے کو عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو تو ذاعفاتین پاک دامنی والا یعنی پاک دامن فعین اگر تو کسی کو پاک دامن پائے یعنی اگر کسی کا دامن ظلم سے پاک ہو فل علط اللہ علت کہتے ہیں سبب کو بھائی فل الت اللہ تو کسی علت کی وجہ سے کسی سبب کی وجہ سے لا یژمو وہ ظلم نہیں کرتا ہوگا والظلم مومن شيء من نفوس فان تجد ضعفه فلعلته لا يظلم اور ظلم کرنا جو ہے تو نفسوں کی طبیعت میں سے ہے اگر تو کسی کو پاک دامن پائے یعنی اس کو پائے کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے فلعلته لا يظلم تو کسی سبب کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرتا ہوگا عقد فيه قول حكيم باندھا گیا ہے یعنی عقد کیا گیا ہے اس کے اندر ایک دانا شخص کے قول کو اور وہ یہ قول ہے بھائی الظلم ممن تباع نفسی کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا الظلم ممن تباع نفسی کے ظلم کرنا جو ہے نفسوں کی طبیعت میں سے ہے نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے سبا جمع ہے تب ان کی بھئی کہ نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے وہ ان نما یس انہ سدو کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے کہ روکتا ہے نفس کو عنہ کس سے؟ ظلم سے ظلم علتیں دو علتوں میں سے کوئی ایک تو کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا کہ ظلم کرنا نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے اور ظلم سے نفس کو دو چیزوں میں سے دو سببوں میں سے کوئی ایک روکتی ہے دینی یتن ایک سبب تو کیا ہے دینی ہے وہی خوف الماعد اور یہ اور وہ آخرت کا خوف ہے وہ اور دوسرا سبب کیا ہے دنیاوی ہے وہی خوف العقاب دنیاوی اور وہ دنیاوی سزا کا خوف ہے کہ دنیا میں مجھے سزا وغیرہ ملے گی اور تو اس وجہ سے وہ ظلم سے رک جاتا ہے تو کسی دانا شخص نے یہ کہا تھا کہ ظلم کرنا یہ نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے اور دو سببوں میں سے کوئی ایک سبب جو ہے انسان کو اور نفس کو روکتا ہے ایک دینی سبب ہے اور ایک دنیاوی ہے دینی سبب وہ آخرت کا خوف ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ ظلم سے رک جاتے ہیں اور ایک سبب دنیاوی ہے اور وہ دنیاوی سزا کا خوف ہے کہ دنیاوی سزا کے خوف کی وجہ سے بعض لوگ ظلم سے رک جاتے ہیں ورنہ ظلم نفسوں کی طبیعتوں میں سے ہے تو اسی بات کو وہ اس شاعر نے اشعار کی صورتیں ذکر کر دیا کہ وزول مومنشی امین پھوس بھائی تو دیکھیے عام منصور کلام کو کیا کر دیا منظوم کر دیا اس کو عقد کہتے ہیں سانی اور دوسرا جو ہے جس میں کیا ہے حل ہے یعنی شیر کو کھول کر نثر کی صورت میں بیان کرنا نحو و ہی جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے العیادت سنتور کہ عیادت کرنا یعنی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا سنتن معجورت ایسی سنت ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے وہ مکر متن کہتے ہیں قابل قدر کام بے اور ایسا قابل قدر کام ہے معصورت منقول ہے یعنی جو بزرگوں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے اور باوجود اس کے فنخ نرزہ جمع ہے مریض کی فنخ نا اور باوجود اس کے تو ہم ہی مریض ہیں وہ نخ اور ہم ہم عیادت کرنے والے ہیں وہ کل ودا دن لایت فلح سب وہی ود محبت کو کہتے ہیں بھائی وداد وہ کلو اور ہر ایسی محبت لائے دومو جو دائمی نہ ہو جو ہمیشہ نہ ہو فلے سب ودا تو وہ محبت نہیں ہے وہ محبت جو ہمیشہ نہ رہے وہ محبت نہیں ہے تو دیکھیے یہ کسی شخص نے یہ کال کیا کہ عیادت یہ ایسی سنت ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے اور ایسا قابل قدر کام ہے جو اسی طرح بزرگوں سے منقول ہوتا چلا آیا ہے اور اس کے باوجود ہم ہی مریض ہیں اور ہم ہی کیا کرتے ہیں ہم مریض ہیں دوسروں کا عیادت کرنی چاہیے لیکن ہم ہی مریض ہوتے ہیں اور عیادت بھی کون کرتا ہے ہم ہی ہمیں ہی کرنا پڑتی ہے اور ہر ایسی محبت جو دائمی نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہے بھائی تو یہ اس میں حل ہے اس میں کھول دیا نثر بنا دیا اس قائل کو جو, اس قول کو یہ جو آگے کسی شخص نے قول کیا تو کہتے ہیں وَحُلَّ فِيهِ قَوْلُ اور اس میں کھولا گیا اس قائل کے قول کو ادا مریض نہ ادا مریض نا شاعر کہتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں نا تمہاری عیادت کرتے ہیں جب ہم مریض ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم آ کر ہماری عیادت کرو پھر بھی ہم ہی آ کر کیا کرتے ہیں تمہاری عیادت کرتے ہیں وہ اور تم گناہ کرتے ہو یعنی جرم کرتے ہو تو جرم تم نے کیا ہے تمہیں آ کر معذرت کرنی چاہیے لیکن ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور زر بیان, مازر بیان مازر کرتے مازر ہیں بھائی معذرت کرتے ہیں تو کہتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری عادت کرتے ہیں اور تم گناہ کرتے تو بھی ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں تو دیکھیے یہ وہی اسی فول کو پچھلے کلام کے اندر کھول دیا گیا تھا کہ اس میں بھی شاعر نے یہی بات کہی بھئی کہ, کہ عیادت بھی ہم کرتے ہیں اور معذرتیں بھی ہم کرتے ہیں تو محبت صرف ہماری جانب سے ہے معلوم ہو تمہاری طرف سے محبت نہیں اور جو محبت دائمی نہیں وہ دراصل محبت ہی نہیں ہے بھئی اگلی صنعت دیکھیے اتل میر او او او اطلمی او الکلم اوقات اس کو کہتے ہیں بھائی کہ متقلم اپنے کلام میں کسی آیت یا حدیث یا مشہور شیر یا مشہور ضرب المثل یا کسی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے کیا کرتا ہے اس سسے کی طرف یا اس حدیث کی طرف یا آیت کی طرف یا کسی اور شعر وغیرہ کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اَتَّلْمِحُ وَأَيُن شِیرَ الْمُتَقَلِّمُ فِي قَلَامِهِ وہ یہ کہ اشارہ کریں متقلم اپنے کلام میں لی آیت کسی آیت کی طرف او حَدِيثٍ یا حَدِيث کی طرف او شِعْرٍ مشہورٍ یا کسی مشہور شعر کی طرف او مَسَلٍ سَائِر شاعر کا معنی بھی مشہور بھائی او مسل شاعرین یا کسی مشہور ضرب المثل کی طرف او قصن یا کسی قصے کی طرف کا قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے لمرم محرم وا اوون نارو تل ارق و احمد کفی ساطل کربی تو آگے دیکھیے کتاب پر اشار ات المشور اس میں اشارہ کیا ہے شاعر میں اس مشہور شعر کی طرف وہ, وہ یہ ہے المست رستی یہ مشہور یہ شعر مشہور و معروف ہے بھئی تو اوپر والے شعر میں اس شعر مشہور شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلے اس شعر کا ترجمہ سمجھ لیجئے المست روب اس تجارہ کے معنی ہوتے ہیں پناہ پکڑنا بھائی کسی سے حفاظت طلب کرنا المستجیر بعمر، عمر سے پناہ طلب کرنے والا قربتی ہی، قر، ہیں غم کو بھائی تکلیف کو ایند قربتی اپنے غم کے وقت اپنی تکلیف کے وقت کل مستجیر یہ اسی شخص کی طرح ہے جو پناہ پکڑنے والا ہو مینا رمضا رمضان کہتے ہیں تپتی ہوئی زمین دھوپ کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین جس پر پاؤں جلتے ہوں بھائی جیسے کہ دھوپ کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے ناری آگ کی کس کی پناہ طلب کرتا ہے آگ کی کوئی شخص چل رہا ہے اور وہ زمین زمین بے انتہا گرم ہے اور اس پر اس کے پاؤں جل رہے ہیں سخت اب وہ کوئی پناہ اس کو نہیں ملتی وہ آگ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں مجھے ذرا بچا لو تو اب آپ خود دیکھیے اس کا کیا انجام ہوگا وہ زمین اس کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے یا وہ آگ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی آگ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی وہ تو اس کو جلا کر ختم کر دے گی یہاں تو صرف پاؤں جل رہے تھے اور آگ تو اس کو بالکل جلا دے گی سمجھ میں تو یہ آمر جو تھا یہ آمر عمر حار یہ بڑا مشہور و معروف شیر ہے عرب میں بھائی یہ شخص اپنی ظلم اور سنگدلی کے اندر ضرب المسل بن گیا بھائی یہ واقعہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ میری کتاب میں صفحہ نمبر اکتیس پر یہ تعجیز کی مثال آیا تھا بھائی تعجیز کی الکلام شاہ کے باب میں یا قلیبن یا اس پر وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ عرب کا قبیلہ ربیع قبیلہ ربیعہ جو ہے بڑا قبیلہ تھا اور اس کی شاخیں تھیں پھر نیچے بنو بکر بنو شیبان بنو تغلب وغیرہ بھائی ان کے درمیان چالیس سال تک جنگ ہوئی بھائی چالیس سال تک جنگ ہوئی اور اس کا واقعہ یوں پیش آیا تھا تو یہ جو بنو تغلب وغیرہ کا جو سردار تھا کولیب نام کا ایک شخص تھا بئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ بڑا ہی سرکش ظالم اور جابر انسان تھا اتنا سرکش انسان تھا کہ اپنے اونٹنوں اپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے جس چراگاہ کا انتخاب کر لیتا تھا اس چراگاہ میں کسی اور کو اپنے اونٹ چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بھائی کہ یہ ہمارے سردار کے اونٹ چرانے کی جگہ ہے یا کسی کا اونٹ بھی نہیں آ سکتا بھائی گھاس وغیرہ کھانے کے لیے بھائی تو وہ اس نے اس کی چراگاہ میں وہ ایک عورت جو تھی بسوس نام کی اس کی اونٹنی چلی گئی اونٹنی چلی گئی اور وہاں کوئی پرندے کا گھونسلہ تھا اس کو گھونسلے کو اس اونٹنی خراب کر دیا اس کے قدموں تلے آیا اور اس کے انڈے وغیرہ بھی ٹوٹ گئے کلب کو نے بعد میں دیکھا کہ اس پرندے کا گھونسلہ خراب ہوا ہوا ہے اور انڈے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں بالکل ضائع کر دیا سارا کچھ اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ کیسے میرے علاقے کے اندر میری چرا کے اندر یہ اونٹنی آ گئی چنانچہ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو اور اس کے تھنوں پر تیر اور نیزے مارو غلاموں نے ایسا ہی کیا چنانچہ اونٹنی زخمی ہوئی اور چیختی چلاتی ہوئی واپس گھر پہنچی کہ تھنوں سے دودھ بھی بہ رہا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے وہ بسوس نامی بڑھیا نے اپنی اونٹنی کا یہ حال دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ایسا واویلا مچایا تم فکر نہ کرو میں تمہارا بدلہ لوں گا اور یہ کلب جو تھا یہ اس کا بہنوئی بھی تھا بھائی کلین کیا تھا جساس کا بہنوئی بھی تھا یعنی اس کی بہن کی اس سے شادی ہوئی تھی اور پھر اس کو موقع ملا کو کہیں باہر نکلا تنہا تھا تو اس نے اس کو نیزہ مارا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور اب زخمی زمین, زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ موت کا وقت اس کے قریب آ گیا اسے شدید پیاس لگی ہوئی ہے وہ پانی مانگ رہا ہے تو یہ جساس اس کے قریب پہنچا اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے کچھ پانی دے دو تو جس کہنے لگا پانی تو بہت پیچھے رہ گیا ہے چنانچہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر آ گیا. یہ ابھی بھی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہاں سے آمرد ابن ہار یہ جو اس شخص جس کا ذکر شیر میں آیا یہ وہاں سے گزرا بھائی تو اس کے پاس سے گزرا تو کلیب نے اس سے پکارا اور کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو مجھے سب پیاس لگی ہے تو اب دیکھیے اس تکلیف کے عالم میں نیزہ اس کو لگا ہوا ہے خون بہہ رہا ہے بالکل مرنے والا ہے اور اس حالت میں اس نے اس سے پانی کا سوال کیا تو آمر نے بجائے اس کے اس کی مدد وغیرہ کچھ کرتا پانی دیتا آمر نے فوراً تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا بھائی تو یہ اتنا سنگل آدمی تھا تو یہ بات پورے عرب میں مشکور ہو گئی کہ اتنا سنگ دیل آدمی بھائی دوسرا بالکل مر رہا ہے خون بہ رہا ہے اور یہ اس کو اور اس سے پانی طلب کرتا ہے اور یہ بجائے پانی پلانے کے اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ سنگ اور ظلم کے اندر زرب المسل بن گیا بھائی تو اس پر یہ شاعر نے کسی نے یہ شیر کہا یہ دوسرا شیر ہے عمر سے پناہ طلب کرنے والا عند اندر اپنے غم کے وقت کل من الرمضاء مستیر اس شخص کی طرح ہے جو پناہ پکڑنے والا ہو من الرمضاء ای تپتی ہوئی زمین سے کس کی پناہ پکڑنے والا ہو بناری بن آگ کی یہ اسی طرح ہے سمجھ میں آیا مان... اب مانا سمجھ میں آ گیا بھائی جیسے تپتی ہوئی زمین سے بچنے کے لیے کوئی آگ کی پناہ طلب کرے آگ سے پناہ چاہے تو عمر سے پناہ لینا بھی اسی طرح ہے یہ بھی بجائے تکلیف دور کرنے کے لیے بجائے تکلیف دور کرنے کے اس سے بھی بڑھ کر کیا کرے گا تکلیف اور مصیبت کا باعث بنے گا بھائی تو یہ مشہور شعر تھا تو یہ پہلے شاعر نے اسی کی طرف اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے اب آئیے پہلے شعر پر کا قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے لا امرم مار رمضا رو تل ترا من کفی سا کربی کر البتا عمر جو ہے مار رمضا تب ہوئی زمین کے ساتھ ون اس کا عطف چاہے امر پر کر لیں اور چاہے اس کا اطف رمضاں پر کر لیں دونوں صورتوں میں ترکیب صحیح ہے بھائی اگر اس کا اطف رمضان پر کریں گے تو ون مجرور پڑھیں گے اور اگر اس کا اطف امر پر کریں تو مرفو پڑھیں گے تو دیکھیے دونوں طرح ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لامر مر رمضان ون نارتزی التضا التضی کے مانا ہوتا ہے بھڑکنا بھائی آگ کا شعلے مارنا لمر ان مر رمضا ایلتزی عمر اور آگ جو کہ بھڑک رہی ہو ماہر رمضا ٹپتی ہوئی زمین کے ساتھ ارق و احمد کا فیسا عتل کر ابی فیسا وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں ارب زیادہ رحم کرنے والے تفضیل ہے بھائی وہ احفا اور زیادہ شفقت کرنے والے ہیں مین کا تجھ سے فیسا عطل کر غم کی گھڑی میں کوئی شاعر کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو عمر تھا اور وہ جیسے آگ ہے جو جلانے والی ہے شاعر کسی سے کہہ رہا ہے تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ عمر اور آگ بھی جو ہیں تیرے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والے اور زیادہ شفقت کرنے والے تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم ہے بھائی ان سے بڑھ کر مانا سمجھ میں آگیا گیا بھائی تو لامر ممزا ون نارو تلتا امر ون نارو تلتا البتہ اور آگ جو ہے جو کہ بھڑک رہی ہو آرخ و احفا وہ زیادہ رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں اس حال میں کہ محر رمضہ وہ کس کے ساتھ ہوں سبھی ہوئی زمین کے ساتھ ہوں من کا تجھ سے یعنی تیرے مقابلے میں فی حاصل کر غم کی گھڑی میں غم کے وقت میں پہلا مانا ہم نے کیا, کیا؟ عامر اور آگ جو کہ بھڑک رہی ہو یہ تبتی ہوئی زمین کے ساتھ یہ تجھ سے زیادہ رحم اور شفقت کرنے والے ہیں دوسرا معنی پھر بھی اسی طرح رہے گا لمر ان ممضا واری تلتی عمر تپتی ہوئی زمین اور بھڑکی ہوئی آگ کے ساتھ وہ تجھ سے زیادہ رہن کرنے والا اور ترس کھانے والا ہے فی تل کر بھی غم کے وقت میں مانا سمجھ میں آ گیا اشارہ بے تل اس میں شاعر نے اشارہ کیا مشہور شعر کی طرح وہ ہوا اور وہ یہ ہے المست ری کل مستری مینار رمضا ناری عمر سے پناہ طلب کرنے والا عند قربتی ہی اپنے غم کے وقت کل مستری من رمضا ابن ناری اس شخص کی طرح جو پناہ پکڑنے والا ہے تبتی ہوئی زمین سے بن ناری آگ کی حسن الابتداء جی اگلی سنت ہے حسن الابتداء لا مر خبت ابتدا کا اچھا ابتدا کا اچھا ہونا, ابتداء کا اچھا ہونا یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی کلام کرنے لگیں ابتدا اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ابتدا اچھی ہوگی تو سننے والے آپ کے کلام کی طرح متوجہ ہو جائیں گے اور باقی کا کلام بھی سنیں گے اگر ابتدا ہی اچھی نہ ہوئی تو پھر وہ باقی کلام کی طرح بھی توجہ نہیں دیں گے بھائی تو یہی اب یہاں ذکر کر رہے ہیں خوشن الابتداء ابتدا کا اچھا ہونا وہ اینج عل متقلم وہ یہ کہ کر دے متقلم یعنی بنا دے متکلم مبد اکلامی ہی اپنے کلام کے آغاز کو اپنے کلام کے شروع کو ازب اللفظی ازب اللفظی میٹھے لفظوں والا خاصانہ سب کی سب کا کیا معنی؟ بناوٹ جس کی اچھی ہو خاصانہ سب کی اچھی بناوٹ والا صحیح حلمانہ اور صحیح حلمانا جس کا معنی صحیح ہو بھئی تو حسن السن الابتا یہ ہے کہ متکلم جو ہے اپنے کلام کے شروع کو میٹھے اور شیریں لفظوں والا اچھی بناوٹ والا اور صحیح معنی والا بنائے فعز تملہ اب اسی میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں اگر اپنے کلام کو کیا بنائے میٹھے لفظ ہیں اچھا اچھی بناوٹ ہے کلام کی اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں کلام کے اندر اور صحیح معنی ہے تو یہ ہے حسن ابتداء یہ کیا ہے حسن اور اسی ابتداء کے اندر اگر کہنے والا آگے جو اس کا مقصود ہے جو بات وہ کہنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ کلام کو لے کر آیا ہے وہ تو ابھی نہیں آیا یہ تو ابھی کلام کا آغاز ہے تو اگر کلام کے آغاز میں اپنے مقصود کی طرف بھی کوئی اشارہ کر دے تو اس کو برات استحلال کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہوں گے برات استحلال کے مصنف جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مصنف کتاب کے خطبے کے اندر یعنی آغاز کے اندر ایسے الفاظ لے کر آتا ہے جس سے آگے آنے والے مقصود جو ہے اس کا مقصد جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں برات افتحلال بھائی افتحلال بھائی اصل میں کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ جو چاند ظاہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استحلات پھر اس کو ہر چیز کے اول کے لیے استعمال کرنے لگے ہر چیز کے اول کے کو ہی استحلال کہنے لگے اور برآت کا معنی ہے بلند ہونا بلند ہونا تو براۃ الفتحلال کا کیا معنی ہوا استحلال کہتے تھے شروع کے چاند کو پھر ہر چیز کے شروع کو کہنے لگے تو استحلال کا کیا معنی شروع کا کلام وغیرہ اور براعت کا کیا معنی بلند ہونا یعنی کلام کے شروع کا کلام کا شروع ہی بلند ہے اعلی درجے کا ہے باقی قسم باقی جو ابتدا عام ابتدا جس میں ایسا نہ ہو یعنی جس میں مقصود کی طرف اشارہ نہ ہو یہ اس سے بلند ہے اعلی ہے کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے, ہے ابتدا اور اشارہ کس کی طرف ہو گیا مقصود کی طرف تو یہ عام قسم کی ابتدا سے بلند ہے اعلی ہے بات سمجھ میں آگے تو کہتے فیزش تملال اشارت لطیف ال المقصودی پس جب یہ کلام کا آغاز جو ہے یہ مشتمل ہو کسی باریک اشارے پر الل مقصودی مقصود کی طرف براتل استحلالی تو اس کو برات استحلال کہتے ہیں کال ہی فیتھ بے سوال مردین جیسے کسی شاعر کا قول بھائی فیتھ تہنیا کہتے ہیں مبارکباد دینا بھائی مرض کے دور ہو جانے کی وجہ سے مبارک باد میں ایک شاعر کہتا ہے یہ کوئی بادشاہ وغیرہ بیمار ہو گیا تھا اور پھر صحت یاب ہوا تو صحت یاب ہونے پر ایک شاعر نے مبارک باد دیتے ہوئے اپنا کلام اور قصیدہ پیش کیا اور ابتدا کے اندر وہ دیکھیے بڑے اچھے کلمات میٹھے اور شینی کلام لے کر آتا ہے اور آگے مقصود کی طرف بھی باریک سا اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ کلام میں کس لیے لا رہا ہوں کیا ذکر کروں گا اس کے اندر صحت جو اس بادشاہ کو صحت ملی ہے اس پر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے دیکھیے شیر کے اندر okay. المجی فی طول فی کا رمو وزال عنکا المجد دو مجد کہتے ہیں بزرگی اور عظمت کو المج دو بزرگی کو زرگی شفایاب ہو گئی عید افیتا جب آپ کو شفا دے دی گئی وار اور سخاوت بھی یعنی عظمت اور بزرگی اور سخاوت ان کو بھی شفا ہو گئی عید اوفیتا جب آپ کو شفا ہو گئی تو الکرم کا عطف جو ہے المجد پر ہے المج عظمت اور سخاوت شفا ہو گئی ان دونوں کو بھی شفا مل گئی عید تا جب آپ کو شفا مل گئی وزال ان کا علا سقم سقم کہتے ہیں بیماری کو وزال عن کا اور زائل ہو گیا جدا ہو گیا ان کا آپ سے الا آدا اکا آپ کے دشمنوں کی طرف اقمو بیماری بیماری آپ سے جدا ہو گئی کس کی طرف آپ کے دشمنوں کی طرف یعنی ان کی طرف منتقل ہو گئی تو شاعر کہتے المجدو فی ط کرمو وزال انکا الادا اکا سقم ش... شفا یاب ہو گئی عظمت شفا یاب ہو گئی جب آپ کو شفا دے دی, دی گئی ول کرموں اور سخاوت بھی وزالان کا علا آٹا اکتم اور جدا ہو گئی آپ سے آپ کے دشمنوں کی طرف بیماری یعنی بیماری آپ سے جدا ہو کر کس کی طرف سے منتقل ہو گئی آپ کے دشمنوں کی طرف بھائی تو دیکھیے یہ شاعر نے کلام کا آغاز اپنے قصیدے کا آغاز بڑے اچھے اور دل نشین پیارے الفاظ کے ساتھ اپنے قصیدے کا آغاز کیا اور آگے آنے والے مقصود کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قصیدہ کس چیز کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے یہ بادشاہ جو شفا ہوا ہے مرض سے اس کی طرف بھی اس نے اشارہ کر دیا بھائی تو اس میں آگے آنے والے مقصود کی طرف بھی اشارہ ہو گیا دیکھیں بیماری کا ذکر کر دیا اور شفا کا ذکر بیچ میں کر دیا کہ آگے پھر وہ صراحة مبارک بات پیش کرے گا وَقَقَوْلِ الْآخَرِ فِي تَحْنِئَةٍ بِبِنَاءِ بی قَصْرٍ بینا کہتے ہیں تعمیر کو قصر کہتے ہیں محل کو اور جیسے ایک دوسرے شاعر کا قول کسی محل کی تعمیر پر مبارکباد دیتے ہوئے کسی بادشاہ نے کوئی محل بنوایا تھا تو یہ اب محل جب بن گیا تو اب یہ شاعر اس کو مبارکباد کے طور پر اپنا قصیدہ پیش کرتا ہے اور آغاز میں دیکھیے بڑے اچھے پیارے اور دل نشیں الفاظ لاتا ہے کہ شاعر کہتا ہے تحیتوں و سلاموں خلعت علیہ جمالہ کہ وہ ایک ایسا محل ہے علیہ تحیت و سلام تحیت اور سلام کا ایک معنی بھائی کہ ایسا محل ہے کہ اس پر سلامتی ہو اس پر کیا ہو سلامتی ہو یا یوں کہ اس پر دعا ہو اور اس کو دعا اور سلام پہنچے حلا علیہ ہی ڈال دیا اس پر جمالہ اپنے جمال کو الیام زمانے نے اس پر اپنا جمال ڈال دیا کس نے زمانے زمانے نے اپنا جمال اتار کر اس محل پر ڈال دیا ہے تو دیکھئے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ آغاز کیا شروع میں تحییت اور سلام کو ذکر کر دیا بھئی محل کا اور پھر اس کے جمال کا ذکر کر دیا کہ سارے زمانے نے اپنا خسن جمال اتار کر کس پر ڈال دیا ہے اس محل پر اتنا خوبصورت محل ہے جی قصر علیہ تحییت و سلام وہ ایک ایسا محل ہے کہ اس پر سلام ہو خلعت علیہ جمالہا ڈال دیا ہے اس پر اپنا جمال الم زمان نے زمانے نے اپنا حسن و جمال اس پر ڈال دیا ہے چلیے بس بہت المرام اللہ عالم بھی حقیقت